نور مدانی چینل کے ناظرین حسب معمول آج اور بغری کی نماز کے بعد آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت الحمد للہ اجتبل ہمارا سلسلہ بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کے حوالے سے ہوتا ہے مالی لین دین کے حوالے سے ہوتا ہے اور یہ انسانی زندگی کا بڑا اہم معام ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی شکال ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ احکام تجارت کا فورم آپ کو یہ سہولت پرووائڈ کر رہا ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کال بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور اپنے وائس پیغامات واٹس اپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں ان شاء ان کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں نبی رحمت شبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علیہ سولا کم علیہ زکات لکم یعنی تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے جی مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں سوال آج ہے آج, آج لوگ پیسے کھا جاتے ہیں تو جو شخص پیسہ نہیں دیتا اس کے پیسے نکلوانے کے لیے بیچ میں تیسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کو ایک لاکھ روپے نکالنے تو مجھے آپ پانچ چھ ہزار روپئے دے دیجیے گا میں نکلوا کے دے دوں گا تو ایسا لین دین کرنا کیسا رہنمائفرما السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ اما بادف شعیطان جو سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نکالنے والا کیا رویہ اختیار کرے گا ٹھیک شریفانہ رویہ اختیار کرے گا یا کے بدماشی کرے گا ایسا ہوتا ہے بعضوں پہ اصل تو یہ موقع ہے احسان کا موقع ہے یعنی شریعت مطالعہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر آہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مالی بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ موقع احسان کا ہے بر کا ہے نیکی کا ہے کہ ایک مسلمان بھائی جو ہے تکلیف کی حالت میں ہے تو آپ اس کی تکلیف کی جو حالت ہے اس میں اس کا ساتھ دیں اس, اس کے کچھ مدد کریں اخلاقی مدد ہے یہ اب رہا معاملہ یہ کہ کوئی پیسوں کا تقاضا کرتا ہے جی تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہو گیا کیونکہ پیسوں کا تقاضا کر کے وہ کیا کرے گا ایسا عرف ہمارے ہاں ہے نہیں ٹھیک ہے کہ اس طرح کا کام کروانے والے پر پیسے لیے جاتے ہوں اب اس مسئلے پر ضروری ہے کہ دیگر علماء کی رائے بھی لی جائیں ٹھیک ہے میری تو کوئی رائے اس بارے میں نہیں بن رہی ٹھیک ہے ابھی نہیں بن رہی صحیح. کہ یہ ایسا کام ہے آیا کہ جس پر اجرت بنتی ہو ٹھیک اور یہ بروکری کی طرح ایک کام ہو یا یہ ایسا کام نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کام کا چلن جو ہے जी. اس کے حوالے سے مجھے تو آگاہی نہیں ہے کہ اس کام کا چلن ہے اور ایسا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات کے اندر چلن یعنی عرف جو ہے اس پر بنیاد رکھی گئی تو اگر مارکیٹ کے عرف کی بات ہے کیونکہ تاجروں کے حوالے سے یہ زیادہ معاملات ہوتے ہیں پہ ادھار لینا دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس قسم کا عرف رائج ہوتا جا رہا ہے اور کافی پہلے سے ہے کہ جب لوگ رقم دباتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے بیچ میں ڈالا جاتا ہے اس سے انکار نہیں ہے ٹھیک ہے اور بیچ میں جو آتے ہیں لوگ کیا وہ پیسے لے کے کام کرواتے ہیں پیسے لے کے بھی کام کرتے ہیں لیکن قانونی طور پہ تو مجھے نہیں اچھا نہیں زیادہ تر کیا رجحان ہے مارکیٹوں میں کوشش تو یہ ہوتی کہ پیسے لیے بغیر مارکیٹ سا سا سا کے اندر جو یونین جی جی ہے وہ بیچ میں ہے وہ تو پیسے نہیں ہے کوئی دوست بیچ میں آ جاتا جی. ہے کوئی اور تیسرا آدمی جی. جاننے والا جو ہے مشترکہ وہ بیچ میں آ جاتا ہے پیسے لینے کے تعلق سے بہت کم یہ سلسلہ ہے شرافا کا تو واقعی میں یہ انداز نہیں ہے جو پریکٹس ہے صحیح. باقی جو آپ نے اشار فرمایا وہ ٹھیک ہے آ, اگلی کال دیجیے سلسلہ احکامی تجارت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم سے کچھ گاہک یا دکاندار ہول سیل پر سامان لے کے جاتے ہیں تو سامان پیک ہوتا ہے وہ اپنا کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے اتنی چیزیں ہم سے لے کے جاتے ہیں پھر واپس دو تین دن کے بعد یا پھر جب کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی خراب نکلی ہے تو کیا ہم ان کو منع کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو دیا تھا آپ کا کام تھا چیک کر کے لے کے جاتے تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں ٹھیک ہے جی جی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس نوعیت کی ہے کہ اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے فوری طور پر مثال کے طور پتی کا ڈبا ہے اب پتی کا ڈبا ہر دفعہ وہ چیر کر لے کر جائے دیکھ کے یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے چائے کی پتی جو سیل ہوتی ہے سیل ہوتی ہے وہ گزا کر ہی دیکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈے ہیں ٹھیک ہے وہ وہیں توڑ کے جو ہے چیک کریں ایک ساتھ میں برتن بھی لے کر آئے چیک کر کے پھر جائے ٹھیک ہے ہر چیز میں ایسا ممکن نہیں ہوتا کوئی کھلا آئٹم ہے تو اس کے اندر جو گاہک ہے وہ کوئی ہاتھ ہاتھ مار کے دیکھ سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو صحیح کہہ کر بیچا گیا ہے صحیح اور اس کے اندر ایب نکل آتا ہے کوئی خامی نکل آتی ہے Uh, ویسی نہیں جیسی بیچی گئی تھی صحیح. تو خریدنے والے کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے یا تو آپ کہیں کہ جناب دیکھو جیسی بھی ہے یا آپ کی ہے ٹھیک ہے اس کی خرابی سے میں بری ذمہ ہوں صحیح. جو چیک کرنا بھی کر لو. ابھی کر لو ٹھیک ہے تو انڈے بیچتے ہوئے آدھے لوگ ایسے کہتے ہیں, آدھے نہیں کہتے اور جو اور ڈبوں میں چیزیں ملتی ہیں ठीक. دکانوں میں ایسا نہیں کہا جاتا بالکل ایسا کہا جاتا ہے اتوار بازاروں میں کباڑیوں کی دکانوں پر وہاں ایسا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دکان والے صحیح کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے درست چیز ہے کھانے پینے کی چیز ہے تو ایکسپائر نہیں ہے جی اگر کوئی چیز خراب نکلتی ہے تو دکاندار کو واپس لینا ہوگی ٹھیک جی اگر کوئی ایسی صورت پائی گئی کہ اس نے کہہ کر بیچا کہ نہیں جناب یہ میں نہیں لوں گا جیسے بھی ہے کھول کے دیکھ لو یہ کر لو وہ کر لو یہ آپ کی ہے جیسے بھی ہے ٹھیک جی تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے برات کر دی بریو ذمہ ہو گیا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے ٹھیک جی جی ہے اچھا مجھے کچھ بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ چیک کر لو اور یہ بھی نہیں کہا ہے چیز صحیح ہے لیکن ہمارا تو یہ جب ہم خریدنے گئے ہیں تو ہم تو ٹھیک ہی چیز خریدنے جا رہے ہیں صحیح چیز خریدنے مثال کے طور پہ کسی مشروب کا ڈبا لیا ہے تو اب میں خراب مشروب تو نہیں لینا چاہتا دکاندار سے اب وہ میں لے کے گیا ہوں جب اسے کھولا تو پتہ چلا وہ خراب ہے اب میں ریٹرن آتا ہوں تو دکاندار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا بالکل نہیں واپس لینا واپس لینی پڑے گی ہاں ہمارے یہاں بولڈر مارکیٹ میں جو ہے نا مشروب بھی مل جائیں گے آپ کو ٹھہلوں پر جی صابن شیمپو مل جائیں گے سب کو پتا ہوتا ہے ٹھیلے پہ جو چیزیں بک رہی ہیں یہ بی کیٹیگری کا مال ہے صحیح ہے اور وہ گارنٹی بھی نہیں دیتے ٹھیک ہے جیسے بھی آپ لے جائیں ٹھیک اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم سے میرے چاچو جی نے تین لاکھ روپے لیے تھے اپنا کاروبار چلانے کے لیے اور یہ کہا تھا کہ میں ہر سال آپ کو ایک لاکھ روپے منافع دوں گا تو کیا اس صورت میں منافع لینا جائز ہے جب شاید ٹھیک ہے جی دیکھیے جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے اندر یہ طے ہے کہ سال کے ایک لاکھ روپے طے ہوئے جی یعنی فگر طے کر لی گئی اور ہم اپ اپنے سلسلوں کے اندر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ شراکت کے اندر فگر طے نہیں ہوتی فگر طے کرنے سے وہ کام سودی طرز پر بن جاتا ہے بلکہ فیصد طے کی جاتی ہے دوس طریقے سے شرکت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ابھی ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جو ایک لاکھ روپئے لیں گے نہیں لیں گے جائز نہیں یہ لینا ٹھیک ان معنی میں جائز نہیں ہے کہ سامنے والا تو دے گا جی یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں گے ٹھیک اگلی کال دیجیے ہمارے ہاں جو فائل بکتی ہے زمین کی اس پر نہ قبضہ ہوتا ہے نہ وہ جگہ ان پیپر ابھی پتہ ہوتا ہے تو وہ فیل لے لینا وہ کیسا ہے بہت سی سکیموں میں صرف فائل جو ہے وہ آگے کہ یہ آپ فیل لے لیں وہ اگلے ابھی تک وہ پلاٹ وہ جگہ اس کی سکیم تیار ہو رہی ہوتی ہے کاغذوں میں کوئی پتہ نہیں آپ کا پلاٹ اس میں کہاں نکلے گا ٹھیک ہمارے بہت سارے ناظرین تو فائر سمجھے ہوں گے جی آگ والا فائر یہ فائل کی بات کر رہے ہیں آپ یقینی طور پر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں فائل بیکتی ہے خود ہی کہہ رہے پیپر نہیں پیپر کا پتہ نہیں ہوتا جب فائل ہے تو پیپر کا تو ہوتا ہوتا ہوگا نا فائل کا بھی یہ مطلب ہوا سب دو مطلب ہوگا نا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نیا ٹاؤن وغیرہ بنتا ہے نئی سوسائٹی بنتی ہے تو جو کمپنی بناتی ہے وہ اپنے ڈاکومینٹس کے بحاف پر اپنے ڈاکومینٹ کمپنی کے ڈاکیومینٹس کے بحاف پہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی پلاٹ آپ کا ہے لیکن اس کی جو لیز ہے یا جو قانونی پروسیجر ہے جسے گورنمنٹ ایکسپٹ کرتی ہے بعض اوقات وہ نہیں ہوتی تو اگر ایسی صورت आ, ان کا سوال کچھ اور تھا ٹھیک آپ کی جو تشریح ہے یہ تھوڑا اور طور نکل گئی ٹھیک ان کا سوال یہ تھا کہ ابھی اسکیم لانچ ہونی ہے صحیح ہے مختلف بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو پلاٹنگ کرتے ہیں جی اسکریم لانچ اسکیم لانچ ہونے سے پہلے جی یا تو وہ انہوں نے جگہ خریدی نہیں ہوتی یا خرید لی ہوتی تو لوگوں کو نہیں بتاتے ٹھیک جی ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ٹھیک جی ہے کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہاں ہے صحیح صرف فائل لے لو پلاٹ آپ کو ضرور ملے گا لیکن اس وقت کہاں ہے یہ نہیں بتائیں گے ٹھیک جی چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد بتائیں گے ٹھیک جی ہے جی جی تو دارالفتہ علی سنت کا اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ پلاٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کا متعین ہونا ضروری ہے ٹھیک کہ آپ کون سی چیز خرید رہے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر پلاٹ ہی لے لیں آپ ٹھیک ہے تو پلاٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں صحیح بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی میں پلاٹ ہوگا جی کہاں ہوگا پتا ہی نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے ٹھیک لوگوں نے خریدے بھی ہیں تو اس کے اندر جہالت پائے جاتی ہے کنفیوژن پائے جاتی ہے متعین نہیں ہوا ٹھیک متعین ہو جائے گا یہ والا پلاٹ آپ کا ہے صحیح پھر آپ خرید لیں متعین ہونا ضروری ہے اور وہاں اگلی کال دیجیے میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لوہار کو نا گیٹ بنوانے کے لیے پیسے دیے تھے آٹھ ہزار روپے نگا دیا تھا اور کہا تھا کہ باقی جب گیٹ بند جائے تو تین ہزار روپیہ ہم بعد میں دیں گے دو مہینے انہوں نے یعنی کہ ہمیں مدد پریشان کیا وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے میں یعنی کہ وہ گیٹ بنا دے گا لیکن اس طرح وقت گزرتے گزرتے دو مہینے گزر گیا دو مہینے بعد میں نے اسے ملاقات بھی جا کر کے ہمیں گیٹ دے پیسے ہمارے واپس کر دو اس نے کہ دو اگر دو دن کے اندر اگر نہ آپ تو ہم آپ کو گیٹ بھی دیں گے اور تین ہزار روپیہ جو باقی آپ کہہ رہا تھا وہ بھی آپ سے نہیں لیں گے مزید مزید جانے کے اس کے بعد مزید دو تین ہفتے گزر گئے اب کیا وہ تین ہزار جو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا کیا وہ اس کا حقدار ہے لینے کا یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی <coughs> <coughs> دیکھیں تین ہزار روپے جو ہے وہ اس نے کس اعتبار سے چھوڑے ہیں تھوڑا مشکوک سا معاملہ ہے تین ہزار روپے تو گیٹ کتنے ہوئے تھے نا وہ تو دینے ہی پڑیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل گیارہ آٹھ ایڈوانس انہوں تھے مطلب جو پیسے رہتے ہیں وہ گیٹ کے رہتے ہیں نا جی جی گیٹ کی مد میں رہتے ہیں وہ تو ان کو دینے ہی پڑیں گے ٹھیک ہے جو انہوں نے سزا اپنے لیے مقرر کی تھی وہ یہ تھا کہ جناب اگر نہ کام کیا تو میں تین ہزار روپے آپ کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہے مالی سزا مالی جرمانہ تو مالی جرمانہ تو جائز نہیں ہے آپ فی الحال جو کچھ کیا ہے جو گربنوا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ افسانے تو ہر مستری کرتا ہے معمول کا حصہ ہے ہر مراد یہ کہ ہر شعبے کا مستری ہر شعبے کا مستری आ, مثال کے طور پر جو مستری جو ہے وہ کارپینٹر ہے کا ہوگا وہ بھی کر رہا ہوگا جو مستری ٹائل کا ہوگا وہ بھی بابوقات کر رہا ہوتا ہے سارے مستری جیسے نہیں ہوتے لیکن کاریگروں میں پایا جانے والا ایک عام مرض ہے کہ وہ لوگوں کے تکالیف کا خیال نہیں کرتے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چھٹی لی ہوتی آفس سے ان کے پاس محدود ٹائم ہوتا ہے جی اور وہ اس ٹائم میں نمٹانا چاہتے ہیں اپنا کام لیکن اب گیٹ کا معاملہ ایسا ہے مثال کے طور پر آپ رہتے ہیں اس گھر کے اندر جی گیٹ گل گیا جی, جی اب آپ نے دوسرا بنوانا ہے صحیح صحیح اب بتائیں کتنی اذیت ہوگی آپ کو صحیح صحیح آپ کے دروازے پر گیٹ لگا ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک تو یہ معاملات وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے قرآن مجید فکانے حمید نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے اوف آت مجاد نہیں آ رہی یعنی yani, اپنے عہد جو ہے اس کو پورا کرو یہ عہد ہے ٹھیک ہے عہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے آآ آآ اس طرح کی اذیتیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو جو عذیت دینا ہے وہ لازم آتا ہے स़ी. تو عہد پورا کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے حدیث نے دیا ہے اور عہد جو ہے وہ وعدے سے بڑھ کر ہوتا ہے ٹھیک ہے وعدہ جو ہے نا وعدے کے اندر دو طرفہ معاملات نہیں ہوتے آپ ٹھیک ہے نے کسی سے کوئی بھی وعدہ کر لیا صحیح جو عہد ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے وہ دو طرفہ لین हैं? دین اس کے اندر پایا جاتا ہے دو طرفہ اس میں حقوق متعلق ہوتے ہیں है. دو پارٹیاں ہوتی ہیں دو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر تو عہد کا جو معاملہ ہے وہ واضح سے بھی بڑھ کر ہے ٹھیک ہے تو مطلب تین ہزار روپے دینے ہی ہوں گے بہرحال اگر وہ بنا کے دیتا ہے تو تین ہزار روپے معاف نہیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے معاف نہیں ہوں گے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی چیز خراب نکل آئے صحیح مثال کے طور پر کس نے بائک خریدی صحیح بعد میں پتا چلا کہ اس کا انجن میں کام ہے صحیح حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ذرا دیکھ رہے نا ٹھیک ہے چیک بھی کر لیا چلو وہی سوچ لڑ رہے تھے اس کو پتا نہیں تھا صحیح اس کو پتا نہیں تھا بائک خریدی اس نے ٹھیک ہے اب یہ واپس آیا جی اس کا انجن میں کام ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس دو آپشن ہے جی چائے تو واپس کر دے صحیح چائے جتنی قیمت میں تے ہوئی معاہدہ ہوا تھا اتنی قیمت میں راضی رہے صحیح یہ نہیں ہے کہ جناب اب جو یہ خامی ظاہر ہوئی ہے اس کی وجہ سے بیس ہزار روپئے کم ہو رہے ہیں دس ہزار روپے کم ہو رہے ہیں اتنی قیمت کم کر دو یہ آپشن نہیں ہوگا اس کے پاس صح دو ہی آپشن ہوں گے یا معیدہ چھوڑ دے ختم کر دے صحیح یا ایسی چیز پر راضی ہو جائے ٹھیک یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا کھینچ رہا ہے تو اس بات پر گفتگو کی جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارا معاہدہ ختم پیسے واپس دے تو صحیح دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس بات پر راضی رہے کہ جیسا بھی لمبا ٹائم کھینچتا چلا جاتا ہے وہ اس کو بنا کر دے گا ٹھیک ہے مختلف ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے انہوں نے معاملہ بتایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف فیلڈ کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں تو ایک تجربہ بھی یہ مشاہدہ بھی یہ دیکھنے میں <coughs> کہ جب لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہوتا روزگار کے مواقع نہیں ہوتے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں دعائیں بھی کروا رہے <coughs> ہوتے ہیں کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مار رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی اس طریقے سے کام ملتا ہے انہیں کوئی پارٹی آتی ہے کہ ہمارا کام کر دو جس کو بھی جو کام کروانا ہے پھر بعضوں کا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس قسم کے افراد جو ہوتے ہیں وہ کام وقت پہ نہیں کرتے معیاری نہیں کرتے جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ان کی جو ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ایسے افراد کو جو کام کاج کی پریشانی ہوتی ہے اس میں ان کا یہ بہیویئر بھی دخل اندازی کرتا ہے اثر ازیت تو دے گا نا جی میں سامنے والوں کو ازیت تو پہنچ رہی جی. ہے نا حق جو ازیت دی جا رہی ہے اس پر بحرال گنا تو ہوگا ٹھیک ہے اگلی کال ایک بندے نے میرے ساتھ فلیٹ کا تھا بروکر کے تو اور اس برو کریمنٹ بھی بنایا گیا اور بروکر کے سائن بھی فل پیمنٹ کا دو مہینے کا اور وہ پیمنٹ وقت پر نہیں کر سکا اور اس کو چار مہینے ہو گئے تو اس کا بیان آ واپس کیا جائے گا یا نہیں ٹھیک ہے دو مہینے کا ٹائم وہ آیت میں نے نکال دی ہے سردہ کی آیت جی اللہ تبار کو آپ جو معاہدے اور ایگریمنٹ ہوئے ہیں اسے پورا کرو تو قرآن مجید فقان حمید میں اتنا واضح انداز میں ایگریمنٹ عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو جو آپ کا اگریمنٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کوئی چیز بنا کر دیتے ہیں اگریمنٹ کوئی چیز بیچتے ہیں, کو ہیں ایگریمنٹ کسی کو سروس پر رکھتے ہیں اگریمنٹ تو جو آپ کی شاید و ضوابطیں ہوئی ہیں اس کو پورا کرنے کا حکومت قرآن نے دیا ہے ٹھیک تو اس کو بلا وجہ پورا نہ کرنا اور اس طریقے کا رویے اختیار کرنا بہرحال اس میں زر کا پہلو ہے اور گنا کا کام ہے یہ ٹھیک ہے مختلف کال آئی ہمارے پاس دوبارہ چلوا لیں آپ بتا دیں جی فلیٹ کا سودا ہوا ہے دو مہینے طے ہوا تھا اور پیمنٹ جو ہے چار مہینے ہو گئے کر نہیں پائی ہے پارٹی تو آیا اس کا بیانہ واپس کیا جائے گا یا اب کیا کیا جائے بیانہ تو ضبط نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بیان واپس کر کے معاہدہ ختم کر سکتے ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ انتظار کر لیں صحیح اگلی کال دیجیے سوال یہ ہے کہ ہم نے پلاٹ تھے تین وہ ہم किसी کسی کو دیے وہ ان, ان کو ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے नहीं okay, اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے پھر ہمارا بیانہ ہو گیا سب چیزیں ہو ले ان, انہوں نے ٹوکن وغیرہ لے لیا تو اس کے بعد جو ہے نا جب انہوں نے چیک کروایا تو اس میں پلاٹ میں فالٹ تھا تو آیا اب وہ جو فالٹ ہے وہ ہم صحیح کروائیں گے یا جنہوں نے جو ہے نا یہ جن کو ہم نے دے دیا سب کچھ ہو گیا وہ, وہ کریں گے ٹھیک ہے جب یہ پلاٹ میں کیسا فالٹ ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مفتی کوئی پیپر مس ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بازو ہوتا ہے کہ پلاٹ کسی نے بیچ دیا جی بعد میں پتا چلا کہ اس کی فیملی نے جو ہے وہ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے جی یہ پلاٹ تو ہمارے والد کا تھا وراثت کا پلاٹ ہے اور کسی ایک پارٹی نے بیچ دیا ہے اور بہت سارے جو نا وہ کیسز ہوتے ہیں پلاٹ بیچ دی جاتا ہے پتا چلا اس کی تو ہی نہیں ہوئی ہے اور لیس کا کہ بیچا گیا تھا تو آپ نے جو مال بیچا ہے وہ مال جو ہے آپ نے کامل کہہ کر ناقس مال دیا اس کو ٹھیک ہے تو کامل کہہ کر ناقص مال دینے کی گنجائش تو نہیں ہے اس کا حل یہی ہے کہ یہ سودا ختم ہوگا ٹھیک دونوں سودا ختم کر لیں کینسل کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس فالٹ کے ساتھ ٹھیک اس خرابی کے ساتھ جو مارکیٹ ریٹ آتا ہے پھر یہ اس میں سودا کر لیں ٹھیک ہے نیا سودا کر لیں نیا سودا کر لیں ٹھیک اگلی کال میں پنجاب سے بول رہا ہوں مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ دکاندار کو کمپیوٹر کی دکان ہے وہاں جو ہے کمپیوٹر صحیح کرانے کے لیے یا موبائل صحیح کرانے کے لیے کسٹمر دیکھ کر جاتا ہے لیکن کئی دن تک یا کئی مہینوں تک بلکہ سال ہی گزر جاتے ہیں کہ وہ کسٹمر دوبارہ وہ سامان لینے کے لیے واپس نہیں آتا اب دکاندار نے اس کے اندر اپنی چیزیں لگائی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو ہے وہ ریم وغیرہ لگائی ہے یا کوئی اور چیز لگائی ہے تو اب اس کے اندر اس کی اپنی محنت شامل ہے وہ کئی دن تک آئی ہی نہیں رہا کسٹمر تو اب اس کو کیا کیا جائے اس ڈیوائس کو یا اس کمپیوٹر کو اور دکاندار جو ہے وہ اپنی جو محنت ہے یا اپنی یہ چیز ہے اس کو کس طرح وصول کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے جی وہ پتا ہے کہ دو چار دن بعد آئے گا جی آپ خود اس کو ٹائم دیتے جناب دو چار دن بعد یہ چیز بنے گی ٹھیک تو آپ اس کا کوئی نام پتہ نوٹ کر لیں ٹھیک اس کا فون نمبر لے لیں آج کون ایسا آج بالغ شخص ہوگا جس کے پاس فون نمبر نہ ہو ٹھیک جس کے پاس فون نہ ہو تو سیل فون بھی سب کے پاس موجود ہے اور نمبر بھی موجود ہے تو یہ اس کا بہترین حل ہے تو اس طرح جو اب دقت ہوئی ہے وہ دقت نہ ہوتی ٹھیک معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو ریم لگائی ہے وہ ریم تو آپ نکال سکتے ہیں وہ آپ کی چیز تھی لیکن وہ ریم نکالنے کے علاوہ کچھ اور نہیں نکال سکتے یہ اس شخص کی امانت ہے اور یہ امانت سنبھال کر رکھنے کا حکم ہے ٹھیک ہے اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا مطلب کوئی اس کی بیچ بھی نہیں سکتا کوئی مدت تیار نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے ہاں اس شخص کی عمر ہو جاتی ہے اتنی کہ جس میں بندہ انتقال کر جاتا ہے جی پھر کوئی صورت بنیں گی ٹھیک ہے ابھی کال دیجیے سر جی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں مطلب آئی ٹی کا کاروبار ہے جیسے میں نے ایک لیپ ٹاپ سیل کیا ٹھیک ہے جس کے اندر مطلب مجھے میں نے اس کو ون ایئر کی آگے جو کسٹمر ہے اس کو ون ایئر کی وارنٹی دی اب اس وارنٹی میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر اس میں واٹر ڈیمیج ہوا یا یہ برن یا بریک ہوا تو یہ وارنٹی کلیم نہیں ہوگی جبکہ کسٹمر ایسی کوئی مطلب پرابلم تو اس صورت میں ہم اس کی وارنٹی نہیں کر کے دیتے کیونکہ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس پر ہی وارنٹی ہوتی ہے اس لیے آپ مجھے اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ ٹھیک ہے جی سمجھ گئے سوال وارنٹی جو ہے وہ ایک طرح سے دور جدید کی پیداوار ہے پرانے زمانوں میں نہ مشین ہوتی تھی نہ وارنٹی ہوتی تھی ٹھیک مشین آئی ہے تو وارنٹی بھی آئی ہے اب وارنٹی ظاہر بات دیکھا جائے تو ایک طرح سے احسان ہے ٹھیک ہے لیکن آج کل جو ہے وہ کچھ آلات کے ساتھ ایک معاہدے کا حصہ شمار کی جاتی ہے اور فکا اکرام نے بھی وارنٹی کی جو شرط ہے اس کا لحاظ رکھا ہے اس کی رعایت رکھی ہے اور آج سے یعنی سو سال پہلے سے رکھی ہے تو اب وارنٹی ظاہر بات جس اعتبار سے دی جائے گی اب گڑی ہے یا موبائل ہے اس کی اگر وارنٹی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ لکھ کر دیتے ہیں کہ واٹر پروف موبائل نہیں ہے جناب okay. اب کوشچن اس کو واٹر پروف سمجھے اور پانی میں ڈال دے okay. اور پھر لے جائے کمپنی کے پاس تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کی مشین کی وارنٹی تھی کہ ڈیڈ نہیں ہوگی اس کی کوائلیں نہیں جلیں گی ٹھیک ہے اس کی اسکرین جو ہے وہ آف نہیں ہوگی پانی میں ڈالنے کی وارنٹی تھوڑی تھی okay. تو وارنٹی کے اندر جو شرائط بیان کی جائیں ان شرائط کے مطابق ہی چیز واپس کی جائے گی ایسا نہیں کہ وہ خارجی صبح پایا گیا اور جناب چیز واپس کر دی ٹھیک ہے اب یورپ اور امریکہ میں والے پتا کیا کرتے ہیں جی آپ بتائیں گے سب نہیں جی بعض لوگ جی ان کے موبائل انشورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ موبائل لے جاتے ہیں پاکستان یہاں وہ لگ جاتے ہیں کوڈ لگ جاتے ہیں اور کوڈ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے سافٹ کے ذریعے کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جس موبائل کمپنی کے آپ سرویس لے رہے ہیں اس کی سیم چلتی ہے وہ کورٹ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کوٹ ٹوٹنے کے بعد وہ لوگ جا کے کلیم کر دیتے ہیں ہمارا موبائل تو چوری ہو گیا دوسرا موبائل دو مل جاتا ہے مل جاتا ہے تو یہ لینا جائز تھوڑی ہے اسی طریقے سے اگر کسی کی وارنٹی ایسی نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی واٹر وارنٹی نہیں ہے یا جناب الیکٹرک شارٹ کی وارنٹی نہیں ہے اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے بجلی کا نظام اور چیز جل جاتی ہے تو اب اگر شخص آتا ہے اس کی بجلی کی وجہ سے جل گئی جی کہ جی یہ تو تمہیں کسی چیز دی تھی جی تو خراب ہے تو نکارا ہے تو فلاں ہے تو فلاں, ہے تو, فلاں ہے تو اس کی اجازت ہوگی یعنی جی تو, شرائط تو, تو بلا وجہ دیکھیں اس کو برا ٹھہرانا ہے ٹھیک جی ہے آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا جی تو اس کی اجازت نہیں ہے اس میں جھوٹ بولنا پا جائے گا دھوکہ ہوگا اور اس کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ فوائد حلال نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یعنی جو شرائط ہیں اس کے ساتھ بحرال گارنٹی جو ہے وہ ویلو رکھے گی اس کے علاوہ میرا نام محمد خلیل ہے اور مجھے یہ میرا یہ سوال تھا کہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں تو یہاں پر جو ہے دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر جو ہے ہم ڈائریکٹ کیش پہ نہیں لے سکتے ہیں تو بینک کے تھرو ہی لینا پڑتا ہے اور بینک جو ہے وہ سوت کے بغیر دیتی نہیں ہے تو اس صورت میں بینک جو ہے جو سوت میں دیتی ہے تو اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے کیا ہم اس پہ گھر لے سکتے ہیں ان سے فکس کر کے جی اتنی اماؤنٹ ہم پے کریں گے سب سود وغیرہ ڈال کے وہ اپنی کیلکولیشن سے یا پھر ہم ہر جو گھر کی قیمت ہے اس پہ جو سود اوپر نیچے ہوتی ہے اس پہ دے سکتے ہیں اس کے لیے کیا مطلب جائز ہے ہمارے لیے اس کا بتا دیجیے جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے جی گھر کے <coughs> لیے بیرون مالک کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں جی بینک ہوں یا اور اس طرح کے ادارے ہوں جی وہ ہاؤس مورگیج کرنے کے بعد بڑا لمبا چوڑا لون بھی دے دیتے ٹھیک اگر تو وہ ادارے غیر مسلموں کے ہوں ٹھیک ہے مسلمانوں کے نہ ہوں ٹھیک غیر مسلموں کے ہوں بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں ٹھیک تو ان اداروں کے ذریعے ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے ٹھیک اور وہ بھی صرف رہنے کے لیے جو گھر ہے اس کے لیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب ایک گھر لے لیا پھر دوسرا گھر لے لیا پھر تیسرا لے لیا, لے لیا اور بیچنا شروع کر دیا ضرورت کے پیش نظر رہنے کے لیے گھر اس کی اجازت دی گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کے ادارہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے شیئر نہ ہو خالص کو کا ہو کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو سود کا معاملہ ہے اس کے احکام ذرا مختلف ہوتے ہیں مسلمان اور مسلمان کے درمیان جو معاملہ ہے اس سے ٹھیک ہے تو غیر مسلم مالک کے اندر یا غیر مسلم جو بینک ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کے تعلق سے جو حکم ہے وہ میں نے بیان کیا ٹھیک ہے کنڈیشنل اجازت ہے اس کی مطلب اجازت نہیں اگلی کال دیجیے میں نے پلاٹ لیا ہے وہ اس کی سال ہو گیا ہے زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی پلاٹ لیا ہے تو زکوات کا حکم بتاتے ہیں پلاٹ آپ نے کس مقصد کے لیے لیا ہے آپ اس پلاٹ کو بیچیں گے اس نیت سے لیا تھا یا آپ اس پلاٹ کو رکھیں گے اس نے اسے لیا تھا جو بھی چیز تجارت کے لیے خریدی جائے ٹھیک اس پر زکات ہوتی ہے وہ پلاٹ ہو دکان ہو کوئی بھی چیز ہو ٹھیک تجارت کے لیے بیچنے کے لیے خریدی جائے گی ٹھیک تو اس پر زکات ہوگی مال تجارت کے لائے گا وہ ٹھیک اس کے علاوہ زکات نہیں ہے صحیح اگلی کال دیجیے ہم گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں جیسے آپ کی بھی بیچتی کسی اور بیچتی تو ہم کمیشن لیتے ہیں تو ہم یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں یہ کمیشن حلال ہے یہ لینا یا حرام ہے یا اس میں جائز ہے یا کیا مت ٹھیک ہے جی آپ کمیشن کا جو معاملہ ہو تو مفتی صاحب بتائیں گے لیکن مفتی صاحب کی گاڑی بیچنے کی آپ کوشش نہ فرمائے ابھی جی مفتی صاحب ایک تکیہ کلام ہوتا ہے جی انہوں نے آپ سے جنرلی ایک شخص سے مان لیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا کمیشن کا جو کام ہے یہ عہد رسالت سے جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ کمیشن کا جو انداز ہے انداز آمدنی یہ کوئی نیا کام ہے یا کوئی نیا جو یہ طرز طرز آمدنی ہے طرز تجارت ہے جس طرح خرید و فروخت ہے حلال چیز ہے خرید و فروخت ایک حلال کام ہے لیکن خرید و فروخت کے اندر بھی حلال اور حرام دونوں چیزیں ٹھیک تو طریقہ کار جو ہے کسی چیز کو حلال و حرام بنا سکتا ہے کمیشن کے اندر بھی بہت ساری صورتیں غلط ہیں جائز نہیں ہیں ٹھیک ماہنامہ فیضان مدینہ جی جو فروری کا آیا ہوا ہے اس میں بہت سارے مسائل یعنی سمجھے ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر ایک مضمون چھپتا ہے آکام تجارت جی فروری کے ماہنامہ کے اندر سارے سوال کمیشن پر ہیں جی حامی تجارت مارچ کا بھی جو مہینہ آئے گا اس میں بھی سارے سوال کمیشن پر ہی ہوں گے ٹھیک ہے ان اللہ عزیز اپریل کا جو ماہنامہ آئے گا اس میں بھی سارے سوال کمیشن پر ہی ہوں گے چلے کمیشن کی تو کافی معلومات مل جائے گی فروری کا بھی شائع نہیں ہوا ہے میں تو کل مدنی چینل پر زیارت کر رہا تھا جی عجیب کے ہاتھ میں تھا اور وہ زیادہ کروائی جا رہی تھی امید ہے ابھی چند دنوں میں آ جائے گا جی جی تھوڑا ہمارا پہلے آ جاتا اللہ کے ٹھیک اگلی ہمارے نا بٹے ہوتے ہیں جن کو ہم کوئلہ بیچتے ہوتے ہیں کوئٹہ سے ہمارا یہ کام کوئٹہ سے ہم کوئلہ لیتے ہیں اور یہ بٹوں والوں کو دیتے ہیں جو اینٹ بناتے ہیں بٹے ان کو تو سر وہ ہمیں پیسے نہیں دیتے ہمیں گھر جانا پڑتا ہے اور گھر میں ان کے خواتین بھی ہوتے ہیں مطلب ہے ہم اندر نہیں جا سکتے اور وہ گھر میں چھپ رہتے ہیں پیسے بھی نہیں دیتے تو اس کا کوئی حل مطلب ہے ہم ہمیں تو بزنس کرنا ہی ہے اور وہ پیسے نہیں دیتے اس کا کوئی خاص حل ٹھیک ہے دیکھ خان صاحب ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو چیز بیچنے کے لیے کیوں تیار بیٹھے ہیں کہ جس سے وصولی ہونی نہیں ہے ٹھیک اس آدمی کو چیز بیچیں کہ جس سے وصولی ممکن ہے آپ جو ہے اس سے پیسے ملنے کی توقع رکھتے ہیں جو پیسہ نہیں دیتا اس کو نہ بیچیں دوسری थी. بات یہ ہے کہ ہر ٹائم تو بندہ گھر میں نہیں ہوتا ہوگا آپ کو نئے آرڈر بھی تو ملتا ہی ہوگا تو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں بیٹھ کے بات چیت کریں اس طرح کے معاملات آتے ہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ تنگ ہو اور اس کو پریشانی ہو ایسے موقع پر ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے اور اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کریں ٹھیک پیسے ہونے کے با... باوجود جو ہے وہ نئی سی نئی گاڑیاں خرید رہا ہو اور پیسے پانی کی طرح لٹا رہا ہو پھیلا رہا ہو اور قسم کی فضول خرچیاں ہوں اور جو مانگنے آتا ہے پیسہ اس کا حق بنتا ہے اس کو دینا تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے وہ اگر غلطی کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے قابل مواخذہ ہے اس بات سے انکار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس آپشن ہے آپ چاہیں تو اس سے کام کریں چاہیں اس کو برداشت کریں لیکن اس سارے معاملے کے اندر کوئی بدماشی کوئی لائی جھگڑا فساد کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا رسوا کرنا اس سے کام نہ لیا جائے اس سے معاملات حل نہیں ہوتے سب چیزوں کے بعد بھی بندہ ٹیبل پر ہی بیٹھتا ہے جھگڑے کے بعد بھی ٹیبل پر ہی بیٹھتا ہے تھانے تحسیل کے بعد بھی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے مثال کرتا ہے ضرورت کے پیش نظر کوئی ایسا معاملہ ہے آپ تھانے میں رپڑ کر آ سکتے ہیں ایک صورت ہے جو قانونی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن معاملہ وہاں تک نہ جائے اس سے پہلے حل ہو جائے سر طریقے سے ایسا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے ٹھیک اگلی کال دیجیے یہ میں پیکنگ مشینیں بنا میڈیسن کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کمپنیوں کو مشینیں سیل کرتے ہیں نا تو وہاں کے جو مینیجر ہوتے ہیں یا آپریٹر ہوتے ہیں نا وہ پھر ہم سے کمیشن مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ کمیشن دیں گے تو پھر ہم آپ کی مشین چلنے دیں گے یا اس میں کوئی پرابلم ڈالیں گے پھر ہم بڑا مسئلہ بنتا ہم تو اس چیز سے بڑا کرتے ہیں اس میں ذرا بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے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 ماشاء اللہ کافی مہارت ہے ان کو اس کام میں ورنہ تو عام فیکٹری ادارے میں تو نہیں بن سکتی جی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بہت بڑی برائی ہے جی کہ ایک فیکٹری اپنا پرچیزر مقرر کرتی ہے کہ جناب تم نے فیکٹری کے لیے خریداری کرنی ہے جی وہ دکانداروں کو جا کے بلیک میل کرتا ہے کہ میں چاہوں تو اس سے خریداری کر لوں چاہے تو اس سے کر لوں تمہاری دکان میں آیا مجھے پیسے دو پیسے اس کی اپنی جیب میں جائیں گے حالانکہ کمپنی نے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ جاؤ اور ہمارے لیے خریداری کرو مارکیٹ میں جو بہتر ملے اس کو چوائس کرو وہ لے کر آؤ اس بات اس کو تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہ جا کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اچھا تمہارا کام نہیں ہوگا ورنہ پیسے دو تو یہ رشوت ہے یہ لینے والا جو ہے یہ خالصتا رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ مال اس کے حق میں مال حرام ہے Allah تو, تو آپ کے لیے بھی ان لوگوں کو رقم دینا جائز نہیں ہے کوشش کریں کسی طریقے سے آپ سیٹوں سے رابطے میں آئیں یا کمپنی کو کوئی ای میل وغیرہ کریں کہ میری مشینوں کا جائزہ لے لیا جائے دیکھ لیا جائے اور کس نوعیت کی ہیں کس نوعیت کی نہیں ہے میں میرا اتنے اثر سے کام ہے تو آپ کے لوگ آ کے پیسے مانگتے ہیں کوئی اطلاع ایسی دے تاکہ یہ چور بازار جو ہے اس کا راستہ بند ہو ٹھیک ہے وقت یہاں پہ یہ بھی فرمائیے گا جیسے انہوں نے کہا انہوں نے لفظ استعمال کرا مینیجر تو اب مینیجر ایک وائٹ کالر جاب ہوتی ہے اور ایک اسمارٹ سیلری ہوتی ہے مینیجر کی کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں ہے کہ وہ دس بیس پچاس روپے لے کے مٹھی میں ڈال کے چلے جائے ایک وائٹ کالر جاب کر رہا ہے ایک بندہ اسمارٹ سیلری لے رہا ہے اس کو گاڑی ملی نارملی یہ ہے تو سہولیات دیگر لوگوں سے زیادہ اسے ملیں گے پھر بھی وہ اس چکر میں آتا ہے وائٹ کالر آدمی کیا شراب نہیں پیتا پیتے ہوں گے پیتے ہوں گے مطلب کہ شراب جن ہوٹلوں میں بکتی ہے آم آدمی سے جا بھی نہیں سکتا جی کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہو تو کوئی نہیں جا بھی نہیں سکتا ان ہوٹلوں میں پیسے والے جائے گا جی صاف ستھرا ہی بندہ جائے گا ظاہر اعتبار سے تو بات یہ نہیں ہے کہ جو گناہ ہے جی وہ غریب ہی کر سکتا امیر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفیشن ہے جی کوئی بھی پروفیشن لے لیں جی اس پروفیشن کے جو فوائد ہیں وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں اور حرام بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک مثال کے طور پر آ, ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے اب ڈاکٹر بھی کمپنیوں والوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے صحیح کہ جناب آپ کی دوائیاں میں لکھواؤں گا جی حالانکہ وہ مریض سے فیس لے کر کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک لیکن آپ کی دوائیاں لکھواؤں گا آپ ہی کمپنی کی دوائیاں بکواؤں گا مجھے اس کے پیسے دے دو جی ڈاکٹر بھی جو یہ کرتا ہے یہ رشوت لیتا ہے اللہ اور اللہ پھر اس کی نوسط کی وجہ سے وہ غریبوں کو ظلم بھی کرتا ہے وہ الگ گنا ہے ٹھیک ہے کہ دو سو کی دوائی اس کو کفایت کرتی یہ دو ہزار کی دوائی لکھے گا اللہ تاکہ وہ جو ہدف اس کا مقرر ہوا تو وہ پورا ہو جائے اور اس کی جو دوائیاں ہیں یہ کمپنی کے زیادہ بکیں ڈاکٹر کو تائر زیادہ ملیں اللہ تو وائٹ کالر جو جرائم ہے یہ جرائم تو ان کا نام ہی وائٹ کالر جرائم ہے ٹھیک ہے جیسے اسمگلنگ ہے جی ایک اسمگلنگ ہوتی ہے نا جو اس کی ہوتی ہے نشے کی ہوتی ہے کوئی چرس لے کے جائے یا فن لے کے جائے ایک اسمگلنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں ڈالر کی ریال کی پاکستان سے باہر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تو ارف عام میں کوئی بھی اسمگلر نہیں کہتا ٹھیک قانون کی نگاہ میں وہ اسمگلر ہے وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے پکڑا جائے تو اس کو بھی سزا ہے ٹھیک تو یہ وائٹ کالر جرائم ہوتے ہیں تو قانون جس کو جرم کہتا ہے لوگ اس کو جرم کہتے ہیں اسی طریقے سے شریعت متحرہ کے ضابطوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے جی کام اس نوعیت کا ہے جس کو رشوت کہا جا رہا ہے جو رشوت کی تاریخ پر پورا اترتا ہے جی اس کو چھوٹا کرے یا بڑا کرے پولیس والا کرے یا ڈاکٹر کرے یا کوئی مینیجر کرے جی رشوت جی تو رشوت ہوگی ٹھیک جی جی جی جی اگلی کال دیجیے مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ ایک تجارت سلسلے میں آپ نے بتایا کہ پلاٹ کی فائل لینا جس کی جگہ کا تعین نہ ہو وہ جائز نہیں اب جس نے لے لی ہو وہ کیا کرے ٹھیک ہے جی جس نے لے لی ہو وہ کیا کرے جی وہ دارالفتہ فون کرے اپنی تفصیلات بتائے کہاں لی کس طرح لی کیا صورتحال ہے اب کیا صورتحال ہے فیس کو اللہ نے لانے تو پورا جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ پرسنلی جو ہے دارالفاح سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں دارالفتا سنت کے نمبر آ رہے ہیں اسکرین پہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنے پاس لکھ لیجئے موبائل میں سیو کر لیجئے ان نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دارالفتاح سنت کی مختلف شاخیں ہیں وہاں پہ بالمشافہ جا کے مفتی صاحب سے جو علما وہاں پہ بیٹھتے ہیں ان سے جا کے رہنمائی لے سکتے ہیں اگلی کال دیجیے میں نے سر یہ پوچھنا ہے کہ ہم ایک بندے کا کام کروا رہے ہیں اس کے پیسے پسے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ جائز پیسے ہیں وہ بندہ بھی کہہ رہے کہ آپ ہمارے پیسے نکال لیں اور اس میں سے آدھے پیسے آپ رکھ لیے آدھے ہم رکھ لیں کیا ان سے یہ آدھے پیسے لینا جائز ہے یا یہ طریقہ غلط ہے ٹھیک ہے جی آپ کے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا جو پہلا سوال چلا تھا جی جی اس کے بعد ہی آیا ہوگا جی اور اس میں, میں نے ارز کیا تھا کہ یہ صورتحال ایک ایسی ہے کہ میرے سامنے پہلی دفعہ ہے آج کے پروگرام میں آئی ہے جی اور میں نے جو اپنے ذہن پر زور ڈالا اور ذرا غور و فکر کیا بیٹھے بیٹھے تو مجھے ایسے لگا کہ یہ صورت مجھ پہ واضح نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا آپ کے مسئلے میں میں یہ کروں گا ٹھیک ہے پھر کبھی شاء سلسلے میں شامل بھی کریں گے یہ صورت جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے میرے اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے مختص اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے یہ جو ہماری بات چلی نا ابھی کچھ آپ نے کہا کہ مانامہ میں بھی آ رہے ہیں مڈل مین کے حوالے سے کمیشن کے حوالے سے کچھ ڈاکٹر کا آپ نے کہا تو ایک بار میں پوچھنا چاہوں گا میں لکھ کر لایا تھا کہ سوال آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ لیبرٹریاں جو ہیں ڈاکٹر کے حوالے سے یہ خون ٹیسٹ کرنا ہے مختلف جو ٹیسٹ لکھتے ہیں تو اس پہ بھی کمیشن دیتے ہیں یہ لوگ ڈاکٹرز لیتے ہیں یہ دیتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات تو جائز ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ باقی میں واجبی ٹیسٹ ہے اور وہ کروانا ہے خون کا یا کسی بھی چیز کا ایکس رے کرانا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے ایم آر آئی کرانا ہے کسی بھی چیز کا واجب, واجبی ٹیسٹ کرانا ہے تو اب اس واجبی ٹیسٹ کو کروانا ہی ہے وہ لکھ کے دے رہا ہے لیکن اس پہ بھی اسے کمیشن مل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو واجبی ٹیسٹ نہیں ہے اور یہ صرف اس لیے کہ مجھے کمیشن ملے گا وہاں سے مجھے طے ہے کہ اتنے روز کے آپ کو پیشنٹ بھیجنے ہیں تو وہ بھی یہ کروا رہا ہے تو دونوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا ایک صاحب مجھے ملے تھے جی گفتگو ہی آج کل کیا, کیا کرنا ہے کیا موڈ ہے جی کیا کر رہے ہیں کہنے لگے کہ ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم ایک بڑا ہاسپٹل بنانے لگے تھے جی تاکہ اس کے ذریعے ذریعہ روزگار اختیار کیا جائے ٹھیک ہے ہم نے لوگوں سے مشورے کیے مختلف جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جی یعنی اس پورے پروجیکٹ کے کنسلٹینٹ تو ایک سمجھدار بندے نے ہمیں کہا کہ دیکھو آپ ہو مولانا لوگ ٹھیک ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ ہاسپٹل کھولنا آپ کا کام یہ آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو بندہ ایکسپائر ہو جائے گا اور وہاں جو ہے نا آپ وینٹیلیٹر پہ لگا کر رکھتے ہیں لوگ تاکہ بل بنتا رہے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو ہوں گے نہیں اور ٹیسٹ پر ٹیسٹ جناب لکھ کے دیے جا رہے ہیں جی تو بہت سارے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں آپ کے بس کا کام نہیں آپ یہ کام کرو گے نہیں کرو گے نہیں تو آپ کس طرح فیس کرو گے تو اس فیلڈ کا بھی المیا ہے جی بہت بڑا المیا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹاکو جو ہے جی بدنام ہے بالکل بدنام برا ہے برا ہے جی ہر طرح سے بدنام ہے جی اور ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے تو اس کے کاروبار کو کاروبار نہیں کہا جاتا خدمات کہا جاتا خدمات کہا جاتا ہے نا آپ چلے جائیں کسی بھی اچھا ڈاکٹر کے پاس جی اور آپ کا نمبر کون سا لگے گا آپ اندازہ لگا لیں جی ٹھیک ہے جی پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب اتنے نمبر لگ رہے ہیں اور سب کچھ ہے جی تو ٹھیک ٹھاک ایک چلتا ہوا کام ہے ان کا کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں سیدھی سیدھی گی معقول ہے بہت معقول ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کے طریقہ کار اختیار کرنا جن کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو جی جن سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہو ٹیسٹ نہیں بنتا آپ ٹیسٹ لکھ رہے ہیں لیبارٹری آپ بھیج رہے ہیں فلان کے پاس چلے جاؤ بہت پرفیکٹ لیبارٹری جی پتا چلا کہ وہاں تو پانی گرم بھی نہیں ہوتا ہوگا ایسی صورتیں حال ہے اس کی تو یہ خیانت کی نا آپ نے جی ایک مسلمان کے ساتھ ازیت پہنچائی خیانت کی اس کو ٹیسٹ بنتا نہیں تھا اس کو لکھ کر دیا اس سے تو آپ فیس لے کر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس فیس لینے کے باوجود چھپڑ میں کمیشن کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو رشوت ہے آپ کا جو اس کا لینا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ڈھیل جو ملی ہوئی نا قدرت کی طرف سے اگر ڈھیل ختم ہو گئی اور بر وقت دنیا میں آخرت میں تو سزا لکھی ہے جی توبہ نہیں کی تو اپنا معافی تو ہے نہیں توبہ کے بغیر اور رشوت ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ جب وہ پیسہ واپس کر دیا جائے اس کی تلافی کر دیا واپس کرنا واپس سود کا اور رشوت کا معاملہ مختلف ہے سود کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے ٹھیک ہے تو تلافی مل جاتی ہے کسی نے سود لیا وہ حساب کتاب لگائے گا جی بغیر ثواب کی نیت کے وہ واپس کر دے ٹھیک ہے جبکہ رشوت کا جو پیسہ ہے اس کی تلافی اس گناہ کے تلافی اس وقت ممکن ہے اسے اس خلاصی اس پیسے سے اسے وقت ممکن ہے جس سے لیا تھا اس کو واپس کر دے بالکل بتائیں کہاں جائیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا ظلم ہے بہت اعلیٰ درجے کا ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی اسی کی ملک پر رہتا ہے جس کا پیسہ ہے وہ مجبوری میں دیا ہے اس نے تو اپنی جان کی خلاصی کے لیے مجبوری میں دیا ہے وہ ہنس کر دے لیکن جو اصول شرح ہیں شریعت کے جو قواعد ہیں جی اس کے اعتبار سے جو رشوت ہے وہ ملکیت میں نہیں آتا ٹھیک ہے مفتی وہ جو میں نے کہ واجبی ٹیسٹ ہے وہ تو کرانا ہی کرانا ہے لیکن اس کی بھی کمی ڈاکٹر اسی بات کے تو پیسے لے رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ سے فیس لے رہا ہے اسی بات کے تو لے رہا ہے وہ آپ کا کنسلٹینٹ ہے ٹھیک ہے وہ مجھے وہی مشورہ دے گا جو میری اس کو لکھ دینا ضروری ہے اگر ٹیسٹ بنتا ہے تو فیس لے رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ الگ سے پیسے کیوں لے رہا ہے ٹھیک ہے وہ نام تو ہمارے لیے کر رہا ہے اس وقت میں جی کسی اور کے لیے اس وقت میں کیسے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میرا کاری صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بچڑیاں لے کے دی ہیں یہ گائیں چھوٹی چھوٹی پیسے سارے میں نے بھرے ہیں وہ دوسرے آدمی کو پال رہے ہیں کیا جس ٹائم وہ بڑی ہو جائیں گی یا پیار ہو جائیں گی جب بیچیں گے جو پیسے میں نے لگائے ہیں وہ نکال کے آدھ آد کریں گے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ سوال ہمارا پچھلے سلسلے میں بھی آیا تھا مفتی صاحب اور آپ نے کافی تفصیلی جواب فرمایا تھا اگر کچھ ابھی دیکھیں دو طریقے ہیں اس کام کے ایک طریقے آپ یہ کام ختم کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی اب جو صورتحال ہے ایک طریقہ جو ختم کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیسے مقرر کر دیں ٹھیک ہے کیا مال سارا میرا ہی ہے صحیح اس کے نفع نقصان کا میں مالک ہوں ٹھیک ہے اس کا دودھ بھی میرا ہے ٹھیک ہے ہر چیز اس کی میری ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں اتنے پیسے دوں گا بس صحیح اس کی خدمت کرنے کے اتنے پیسے دوں, دوں گا ٹھیک تیسرا طریقہ بھی ہے ٹھیک جتنے بھی جانور ہیں وہ آدھے بیچ رہے آدھے بیچ آدھے جانور نہ بیچے آدھی قیمت پر جانور آدھا بیچ ٹھیک ہے ٹوٹل قیمت لگا جائے اس کی پر جانور آدھا بھیجتے آدھا بیچ دے یہ جانور اتنے کا آدھا آپ کو بیچا یہ اتنے کا آدھا آپ کو بیچا اتنے کا آدھا بیچا پانچ سال کے ادھار پہ صحیح ایک مثال ہے پانچ سال کے ادارے جو بھی کرنا چاہیں پانچ سال کے ادار پہ بیچا اب یہ جانور دونوں کے ہو جائیں گے صحیح دونوں کے ہو گئے تو جی اب جو بھی اس کا افزائش ہوگی اتنے بھی بچے ہوں گے وہ دونوں کے ہوں گے جو بھی فوائد ہوں گے اس کے دودھ ہوگا وہ دونوں کا ہوگا دودھ کا بھی حساب لگایا جائے جو خرچہ ہے وہ بھی دونوں کے اوپر آئے گا جی ایک کے اوپر نہیں آئے گا دونوں کے اوپر آئے گا یہ تین طریقے میں نے بیان کیے ہیں موجودہ طریقہ جائز نہیں ہے جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں ان تینوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جائے موجود طریقے کو چھوڑ کر جو مفتی صاحب نے طریقے بیان کیے ہیں تین ان میں سے کسی کو اختیار کر لیجیے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا وقت کے اعتبار سے انشاء اللہ آئندہ اتوار کو بابل مدینہ کراچی کی مغرب کی نماز کے بعد ان شاء اللہ پھر لائیو ہوں گے مفتی صاحب ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان شاء آپ کے کوز آپ کے سوالات ہوں گے سلسلے میں شامل کریں گے مفتی صاحب سے جوابات لیں گے اس سلسلے کو کل دوپہر میں کل دن کے اوقات میں آپ ایک بجے نشر مقرر ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی مدنی چینل کا مدنی چینل کا جو فیس بک لائیو پیج ہے اس پر بھی یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے مدنی چینل کے جتنے لائف سلسلے ہوتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ اس پیج پر بھی اپلوڈ کرے جائیں اور ہاتھوں ہاتھ دکھائے جائیں اور وہاں پر ریکارڈ پر موجود ہوتے ہیں کوئی پچھلا سلسلہ دیکھنا چاہیں اقام تجارت کا یا کوئی دوسرا بھی سلسلہ تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دہ فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم